اِن الحمد نحمده على رسوله اما بعد نحمد ون صلیٰ رسول من آباد علیم بسم اللہ الرحمن و اِزابادی فنی کریم وجیب دعوت حضرات محترم دعا کے آداب کے متعلق کچھ گزارشات کر رہا ہوں دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرے اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے طلب کرے مانگے اور یہ تصور رکھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ میری مصیبتوں کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگو ذرا بتاؤ تو صحیح اگر تمہیں اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال دے وہ رد کا بھی خیرن فلاح اگر وہ کسی انسان کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کون ہے دنیا کی طاقت کہ اللہ کے فضل سے اسے روک لے یعنی اگر کسی پہ اللہ احسان فرماتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے اور اللہ کے فضل کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو فی کل دبر اصلاح ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی عقیدت کا اپنے عقیدے کا اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے اللہم لا مانع لما ولا لما کا ولا ذل جد من کل جد اے اللہ جسے تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا دنیا کا کوئی طاقتور کوئی مالدار کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتماد کریں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بھی فرماتے ہیں فل یس تجیبولی منوبی مجھ سے مانگ کے تو دیکھو ولی مینو بھی مجھ پہ اعتماد تو کرو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اعتماد کے ساتھ نہ مانگے گا شک میں مبتلا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی یہ سوچ کے دعا مانگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری مانے گا یا نہیں تو پھر اللہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں کیا تو میں کیوں دوں, دوں؟ تو کبھی بھی انسان کو اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سنے گا عموماً ہر بندہ چونکہ اپنا آپ دوسرے سے بہتر جانتا ہے کوئی بھی دنیا کا ایسا انسان نہیں جس کے اندر کوتاحیاں نہ ہوں اور چونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو بہت گناگار ہوں کیا میری بھی اللہ سن لے گا تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم آدم کی ساری کی ساری اولاد خطا کار ہے ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں کوئی بھی غلطیوں عیبوں سے پاک نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان پردے بنائے ہوئے ہیں میں آپ کے متعلق نہیں جانتا آپ میرے متعلق نہیں جانتے ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن اندر سے کوئی انسان کیا ہے یا وہ خود جانتا ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے تو یہاں آ کے بندے کے ذہن میں یہ واقعہ تن فطر تن بات آتی ہے کہ میں تو بہت گناہ ہوں کیا اللہ میری سنے گا جب ہم سب گناگار ہیں تو وہ کیوں نہیں سنے گا ہم میں سے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے ممکن ہے جسے آپ دعا کے لیے کہہ رہی ہوں آپ اس سے اچھے ہو اللہ کی نظروں میں آپ کا زبان سے کلمہ نکالنا اس سے بہت بہتر ہو اللہ کو کسی اچھی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کسی علم والے کے علم کی ضرورت نہیں ہے متقی کے تقوے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے دل کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے اس انسان کا مجھ پہ اعتماد کتنا ہے یہ کس دل کے ساتھ میرے حضور کھڑا ہے جب انسان اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے اس میں پھر الفاظی نہیں بلکہ اس کی سادگی پہ اللہ کو ترس آتا ہے کہ انسان اپنی سادگی میں ایک لفظ کہہ دے اور ایک عالم ساری رات کہتا رہے یہ حرم میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک شخص نے بات سنائی لاہور کے کہتے ہیں مولانا دعود غزنوی وی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت نیک انسان تھے ان کے بیٹے بہاول پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ابو بکر غزن وی رحمہ اللہ وہ بھی بڑے اچھے عالم دین تھے لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا علم کے باوجود بیراروی میں چلے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک رات بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ساری رات بیت کی پرانا زمانے کی بات ہے جب یعنی پچاس کے عشرے میں جو بہت کم لوگ ہوتے تھے کہتے ہیں جب صبح کا وقت تھا تو ایک گاؤں کا بندہ ایک دیہاتی پاکستان کا یا ہندوستان کا آیا اور آ کے کہنے لگے کہ میرے قریب آ کے میں منتظم سے چمٹا ہوا تھا میرے ساتھ آ کے چمٹ گیا اور آ کے دیوار پہ لگ کے نہ تو ایک دم گڑ گڑا کے رو کے کہتا ہے اللہ اینی دوروں آ گیا ہوں چاندی کا یعنی یہ ایک انداز ہے یہ قصور اور اکاڑے کے لوگوں کا کہ جب وہ انسان بے بس ہو کے کہتا ہے وہ کہتے ہیں اب جان دو جانے دو یعنی وہ اس شخص نے بڑی سادگی سے چیخ کے کہا کہ اللہ میں اتنی دور سے تیرے حضور آ گیا ہوں اب جانے دے کہتے ہیں میں نے اپنی دعا چھوڑی اور اسے کہا میری ساری رات کی دعائیں لے لے یہ دو لفظ مجھے دے دے تو اللہ کوئی لمبی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے ممکن ہے کسی زبان سے نکلا ہوا سادہ سا کلمہ جو ہے انسان کی پوری زندگی اور تقدیروں کو بدل کے رکھتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اچھا نہیں ہوں ہم کوئی بھی نہیں اچھے ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جس سے مانگتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نہیں اچھے تو مانگ رہے ہیں اپنی کوتاہیوں کی معافی تو طلب کر رہے ہیں جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں اس کے لیے تو منتیں کر رہے ہیں آخر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب تو ہوتا ہے تو جب ایک انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے اس کی منت کرتا ہے اپنی مصیبتوں کے لیے اس کے حضور التجا کرتا ہے اسے نب ایسے چاہیے نہ کسی کا علم چاہیے نہ کسی کی زبان کی تیزی چاہیے اسے تو صرف آنکھوں سے نکلے ہوئے دو آنسو چاہیے اگر کسی انسان کے نصیب میں ہو جائے تو اللہ پوری زندگی کی کتاوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھ کے ہم اپنے رب پہ اعتماد کریں اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وہ میں تو کلال اللّہ حسب جو بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہم زندگی بھر منتیں ہی کرتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے ہمیں اعتماد نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں دے گا جس دن ہمارا اعتماد چند لمحوں کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ میرا رب ہی ہے جو دیتا ہے اور اسی نے مجھے مصیبتوں سے نکالنا ہے اسی نے میری حاجتوں کو پورا کرنا ہے میرے عزیز بھائیو آپ سے بہتر ولی کوئی نہیں ہوگا جو اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ اس کی گفتگو کو قبول فرما رہی ہے اس لیے ایک دعا کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں اس پہ اعتماد کریں اور یہ سمجھیں کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے اس کے علاوہ میرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے ساری دنیا دروازے بنا دے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے رب کا دروازہ ہے میں اسی کے حضور گروں گا اور انسان کی سب سے عظمت یہ ہے کہ جب وہ سجدے کے اندر اپنے پاؤں کے برابر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے کہ مالک اس سے زیادہ میں حاضری نہیں کر سکتا اور ایسے وقت میں اللہ سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھے ہم تو سب گناہ ہیں تو اعتماد کریں انشاءاللہ جب انسان اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حضور التجا کرتا ہے اللہ اس کی التجا کو ضرور پھل لگاتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے اعتماد کی نعمت نصیب فرمائے عقول کو صفحی